اور اگر قرضدار تن والا ہے تو اسے مہلت دو اسان تک اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دیا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو